یا آئین سوجرو رحمت ربک بدہ زکری یہ تذکرہ ہے اس رحمت کا جو تمہارے پروردگار نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی از نو نفیہ یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو آہستہ آہستہ آواز سے پکارا تھا رکی انہوں نے کہا تھا کہ میرے پروردگار میری ہڈیاں تک کمزور پڑ گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے اور میرے پروردگار میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا ملیا اور مجھے اپنے بعد اپنے چچا جات بھائیوں کا اندیشہ لگا ہوا ہے اور میری بیوی بانچ ہے لہذا آپ خاص اپنے پاس سے مجھے ایک ایسا وارث عطا کر دیجیے جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے بھی میراث پائے اور یارب اسے ایسا بنائیے جو خود آپ کا پسندیدہ آواز آئی کہ ایز کریا ہم تمہیں ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا اس سے پہلے ہم نے اس کے نام کا کوئی اور شخص پیدا نہیں کیا نل کی بنیائی تھی زکریہ نے کہا میرے پروردگار میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جب میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھا پے سے اس حال کو پہنچ گیا ہوں کہ میرا جسم سوک چکا ہے خوشیا کہا ہاں ایسا ہی ہوگا تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ تو میرے لیے معمولی بات ہے اور اس سے پہلے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا جب تم کچھ بھی نہیں تھے جلی آیا تو من سلا سل سویا نے کہا میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجیے فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم صحت مند ہونے کے باوجود تین رات تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے چنانچہ وہ عبادت گاہ سے نکل کر اپنے قوم کے سامنے آئے اور ان کو اشارے سے ہدایت دی کہ تم لوگ صبح و شام اللہ کی تسبیح کیا کرو یا ہوں پھر جب یحییٰ پیدا ہو کر بڑے ہو گئے تو ہم نے ان سے فرمایا اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور ہم نے بچپن ہی میں ان کو دانائی بھی عطا کر دی تھی وہ انا نم من لدنا وزکاتا وكان اور خاص اپنے پاس سے نرم دلی اور پاکیزگی بھی اور وہ بڑے پرہیزگار تھے و بررا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا اور اپنے والدین کی خدمت گزار نہ وہ سرکش تھے نہ فرمان اور اللہ تعالی کی طرف سے سلام ہے ان پر اس دن بھی جس روز وہ پیدا ہوئے اس دن بھی جس روز انہیں موت آئے گی اور اس دن بھی جس روز انہیں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس کتاب میں مریم کا بھی تذکرہ کرو اس وقت کا تذکرہ جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اس جگہ چلی گئی جو مشرقی طرف واقع تھی بَشَرًا سَوِيًّا پھر انہوں نے ان لوگوں کے اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال لیا اس موقع پر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی ایک فرشتے کو بھیجا جو ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا مریم نے کہا میں تم سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم میں خدا کا خوف ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ انسول رب کی فرشتے نے کہا میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں کو چند نولیمویم سسنی بسوں بگی مریم نے کہا میرے لڑکا کیسے ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں اور ابو کی ہو وَلِنَجْعَلَهُ جال ہوں ای تلنگ والوں تلو رحمت امر کو دیا فرشتے نے کہا ایسے ہی ہو جائے گا تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے ایک معمولی بات ہے اور ہم یہ کام اس لیے کریں گے تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنائے اور اپنی طرف سے رحمت کا مظاہرہ کریں اور یہ بات پوری طرح طے ہو چکی ہے پھر ہوا یہ کہ مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ اس کو لے کر لوگوں سے الگ ایک دور مقام پر چلی گئی نخلتی پھر زچگی کے درد نے انہیں ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا وہ کہنے لگی کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور مر کر بھولی بسری ہو جاتی تحتی اللہ تحزنی قد جعل کی تحت کی سریت پھر فرشتے نے ان کے نیچے ایک جگہ سے انہیں آواز دی کہ غم نہ کرو تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے وہ بجذع تساقط لائنتیسالی رطبا روپ اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ اس میں سے پکی ہوئی تازہ کھجوریں تم پر جھڑیں گی کوڑی و شروب پر فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ مل ماؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو اور اگر لوگوں میں سے کسی کو آتا دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ آج میں نے خدا رحمان کے لیے ایک روزے کی منت مانی ہے اس لیے میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی فَأتت پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی وہ کہنے لگے کہ مریم تم نے تو بڑا غذب ڈھا دیا یا مروس کی, کی بغیر اے ہارون کی بہن نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی قالو کیف من اس پر مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا لوگوں نے کہا بھلا ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی پالنے میں پڑا ہوا بچہ ہے قال ان آتانی اس پر بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے او جالنی مئی تو اوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت اور جہاں بھی میں رہوں مجھے با برکت بنایا ہے اور جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکات کا حکم دیا ہے وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا اور مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور سنگ دل نہیں بنایا اور اللہ تعالی کی طرف سے سلامتی ہے مجھ پر اس دن بھی جب میں پیدا ہوا اور اس دن بھی جس دن میں مروں گا اور اس دن بھی جب مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا یہ ہی ہیں عیسائی ابن مریم ان کی حقیقت کے بارے میں سچی بات یہ ہے جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں میں كان نل عیت خدم عرد صبح نبو امرو ف میں اپن کم فون اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کوئی بیٹا بنائے اس کی ذات پاک ہے جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس سے یہ کہتا ہے کہ ہو جا چنانچے وہ ہو جاتی ہے اور اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ یقیناً اللہ میرا پروردگار ہے اور تمہارا بھی پرورتگار اس لیے اس کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے فخر کس اویل الینا پھر بھی ان میں سے مختلف گروہوں نے اختلاف ڈال دیا ہے چنچے جس دن یہ ایک زبردست دن کا مشاہدہ کریں گے اس دن ان کی بڑی تباہی ہوگی جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے جس روز یہ ہمارے پاس آئیں گے اس دن یہ کتنے سننے والے اور دیکھنے والے بن جائیں گے لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور اے پیغمبر ان کو اس پچھتاوے کے دن سے ڈرائیے جب ہر بات کا آخری فیصلہ ہو جائے گا جبکہ یہ لوگ اس وقت غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لا رہے انا نحن نرسل ومن يرجعون یقین جانو کہ زمین اور اس پر سارے رہنے والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور ہماری طرف ہی ان سب کو لوٹایا جائے گا نب اور اس کتاب میں ابراہیم کا بھی تذکرہ کرو بے شک وہ سچائی کے خوگر نبی تھے یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ ابا جان آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام کر سکتی ہیں ابتی سرو قویت ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا اس لیے میری بات مان لیجئے میں آپ کو سیدھا راستہ بتلا دوں گا نیا سوئی ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے یقین جانئے کہ شیطان خدا رحمان کا نافرمان فرمان ہے خوافت پانی والی ابا جان مجھے اندیشہ ہے کہ خدا رحمان کی طرف سے آپ کو کوئی عذاب نہ آ پکڑے جس کے نتیجے میں آپ شیطان کے ساتھ ہی بن کر رہ جائیں جنی ملیا ان کے باپ نے کہا ابراہیم کیا تم میرے خداؤں سے بیزار ہو یاد رکھو اگر تم باز نہ آئے تو میں تم پر پتھر برساؤں گا اور اب تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ قَالَ سلام عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ ابراہیم نے کہا میں آپ کو رخصت کا سلام کرتا ہوں میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے دعی شپیت اور میں آپ لوگوں سے بھی الگ ہوتا ہوں اور اللہ کو چھوڑ کر آپ لوگ جن جن کی عبادت کرتے ہیں ان سے بھی اور میں اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا مجھے پوری امید ہے کہ اپنے رب کو پکار کر میں نامراد نہیں رہوں گا چنانچے جب وہ ان سے اور ان بوتوں سے الگ ہو گئے جنہیں وہ اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے تو ہم نے انہیں اس اور یعقوب جیسی اولاد بخشی اور ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا جم لیدی عَلِيًّا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور انہیں اونچے درجے کی نیک نامی عطا کی فِي مُوسَىً، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رسولا رسول اور اس کتاب میں موسا کا بھی تذکرہ کرو بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے اور رسول اور نبی تھے نہیا ہم نے انہیں کوہ تور کی دائیں جانب سے پکارا اور انہیں اپنا رازدار بنا کر اپنا عطا کیا لہ میرونا اور ہم نے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اپنی رحمت سے انہیں ایک مددگار عطا کیا نا رسول نبی اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی تذکرہ کرو بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول اور نبی تھے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيَّا اور وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز اور زکوۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے كان اور اس کتاب میں ادریس کا بھی تذکرہ کرو بے شک وہ سچائی کے خوگر نبی تھے اور ہم نے انہیں رفعت دے کر ایک بلند مقام تک پہنچا دیا تھا الین انا مولہ حال میم میری ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية ضروری بہی ومن من اذا تتلا عليهم آیات الرحمن خروا آدم کی اولاد میں سے یہ وہ نبی ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا اور ان میں سے کچھ ان لوگوں کی اولاد میں سے ہیں جن کو ہم نے نوہ کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا اور کچھ ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں اور یہ سب ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور اپنے دین کے لیے منتخب کیا جب ان کے سامنے خدا رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے خلف من بعدهم فسوف يلقون پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے چنانچہ ان کی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گی تاب و آمن و عمل صالحا فأولائک يدخلون الجنة ولا يغلمون شيئا البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا عدن وعد عباده كان وعده ان کا داخلہ ایسے ہمیشہ باقی رہنے والے باغات میں ہوگا جن کا خدائے رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے دیکھے بغیر وعدہ کر رکھا ہے یقیناً اس کا وعدہ ایسا ہے کہ یہ اس تک ضرور پہنچیں گے لا يسمعون فيها لغوًا إلا سلاما رزقهم فيها بكرة <تصفيق> وہ اس میں سلامتی کی باتوں کے سوا کوئی لغو بات نہیں سنیں گے اور وہاں ان کا رزق انہیں صبح و شام ملا کرے گا تِلْكَ الْجَنَّتُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو متقی ہو۔ وما وما نَسِيًّا اور فرشتے تم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر اتر کر نہیں آتے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے جو بھول جایا کرے ابو سنا چال وہ آسمانوں اور زمین کا بھی مالک ہے اور جو مخلوقات ان کے درمیان ہیں ان کا بھی لہذا تم اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر جمے رہو کیا تمہارے علم میں کوئی اور ہے جو اس جیسی صفات رکھتا ہو مَا أُخْرَجُ اور کافر انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر چکا ہوں گا تو کیا واقعی اس وقت مجھے زندہ کر کے نکالا جائے گا اننا من قبل ولم کیا اس انسان کو یہ بات یاد نہیں آتی کہ ہم نے اسے شروع میں اس وقت پیدا کیا تھا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ, لَنُحْضِرَنَّهُمْ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جیس تو قسم ہے تمہارے پروردگار کی ہم ان کو اور ان کے ساتھ سارے شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے پھر ان کو دوزہ کے گرد اس طرح لے کر آئیں گے کہ یہ سب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے ثم من كل اشد پھر ان کے ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو خدا رحمان کے ساتھ سرکشی کرنے میں زیادہ سخت تھے لنحن أعلم بالذين هم بِهَا صِلِيَّا پھر یہ بات ہم ہی خوب جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو سب سے پہلے اس دو زخ میں جھونکے جانے کے زیادہ مستحق ہیں رب اور تم میں سے کوئی نہیں ہے جس کا اس دوزخ پر گزر نہ ہو اس بات کا تمہارے پروردگار نے حتمی طور پر ذمہ لے رکھا ہے تم پھر جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے انہیں تو ہم نجات دے دیں گے اور جو ظالم ہے انہیں اس حالت میں چھوڑ دیں گے کہ وہ اس دوزخ میں گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے و احسن اور جب ان کے سامنے ہمارے کھلی کھلی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ مومنوں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ ہم دونوں فریقوں میں سے کس کا مقام زیادہ بہتر ہے اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے وَكَمْ اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے ہم کتنی نسلیں ہلا کر چکے ہیں جو اپنے ساز و سامان اور ظاہریان بان میں ان سے کہیں بہتر تھیں قل من كان فی له الرحمن منگ لہ اذا دون امو فسیا من شر شنو اَوا ف کہہ دو کہ جو لوگ گمراہی میں جا پڑے تو ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ خدا رحمان انہیں خوب ڈھیل دیتا رہے یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ چیز خود دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے چاہے وہ اس دنیا کا عذاب ہو یا قیامت تو اس وقت انہیں پتا چلے گا کہ بدترین مقام کس کا تھا اور لشکر کس کا زیادہ کمزور تھا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ هدى الصالحاتُ خیر عِند ربك مردًا اور جن لوگوں نے سیدھا راستہ اختیار کر لیا ہے اللہ ان کو ہدایت میں اور ترقی دیتا ہے اور جو نیک عمل باقی رہنے والے ہیں ان کا بدلا بھی تمہارے پروردگار کے یہاں بہتر ملے گا اور ان کا مجموعی انجام بھی بہتر ہوگا ایت بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ مجھے مال اور اولاد آخرت میں بھی ضرور ملیں گے اکی بند کیا اس نے عالم غیب میں جھانک کر دیکھ لیا ہے یا اس نے خدا رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے ما يقول ونمد له من ہرگز نہیں جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم اسے بھی لکھ رکھیں گے اور اس کے عذاب میں اور اضافہ کر دیں گے اور جس مال اور اولاد کا یہ حوالہ دے رہا ہے اس کے وارث ہم ہوں گے اور یہ ہمارے پاس تنے تنہا آئے گا عز اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود اس لیے بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی پشت پناہی کریں فورونتی یہ سب غلط بات ہے وہ تو ان کی عبادت ہی کا انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے مخالف ہو جائیں گے اے پیغمبر کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے کافروں پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں برابر اکساتے رہتے ہیں فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا لهذا تم ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو ہم تو ان کے لیے گنتی گن رہے ہیں یوم نحشر المتقین الى الرحمان وفدا اس دن کو نہ بھولو جس دن ہم سارے متقی لوگوں کو مہمان بنا کر خدا رحمان کے پاس جمع کریں گے وہ نہ سو مجرمی اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہنکا کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے خدا من لوگوں کو کسی کی سفارش کرنے کا اختیار بھی نہیں ہوگا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے خدا رحمان سے کوئی اجازت حاصل کر لی ہو اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا رحمان کی کوئی اولاد ہے ایسی بات کہنے والوں حقیقت یہ ہے کہ تم نے بڑی سنگین حرکت کی ہے تکاد السماوات یتفقرن منہو وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا کچھ بعید نہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑیں زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں اندعو لرحمن ولدا کہ ان لوگوں نے خدا رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے حالانکہ خدا رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو كل من في إلا آسمانوں اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو خدا رحمان کے حضور بندہ بن کر نہ آئے ہوں یقین رکھو کہ اس نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن رکھا ہے اور قیامت کے دن ان میں سے ایک ایک شخص اس کے پاس اکیلا آئے گا ہاں بے شک جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں خدا رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا نکلی تش <الْلُدَّى> چنانچہ اے پیغمبر ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری دو اور اسی کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ جو ضد کی وجہ سے جھگڑے پر آمادہ ہیں